السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد اللہ رب العلم شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں بس اتنی سی بات ایک کی گزارش تھی کہ الحمد اس سے پہلے جو ہمارا دورہ ہوا دو دو اورا اور پر تھا اور ابھی کتاب الجامع دوسرے باپ کی آج سے انشاءاللہ شروعات کریں گے بلکہ گشتہ ہفتے ہی کی شروعات ہو گئی ہے اور وہ ہے باب و تربی ترہی بن جو برے اخلاق ہیں ان سے بچاؤ کا باپ کہ انسان ان برے اخلاق سے کیسے اپنا آپ کو دور رکھے تو ان اخلاق کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے بچنا ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے میں شیخ محترم کا بےحد شکر گزار ہوں کہ شیخ اپنا وقت دیتے ہیں اور شیخ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ علمی حاصل ہو رہا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو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 الله عليه رسول بدعة بدعة ضلالة ضلالة قابل احترام فدیرت مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے ہفتے ہی سے جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کتاب بلوغ المرام جو امام ابن حجر کی کتاب ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کتاب کا آخری حصہ کتاب الجامع جس میں اخلاق و آداب سے متعلق بہت ہی جامع انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی ہے اس کا اس کے تین باب ہم ختم کر چکے ہیں اور پچھلے ہفتے سے ہی ہم نے اگلے باب کا باب مساوی الاخلاق ترحیب میں مساوی الاخلاق برے اخلاق سے ترہیب یعنی برے اخلاق کے برے انجام سے ڈراوا یہ باب ہم شروع کیا تھا لیکن گویا کے یعنی اس حدیث کا ہی ہم نے ذکر کیا تھا تفصیل اس کی ہم نے نہیں دیکھی تو انشاءاللہ شاء آج سے ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ باب ہے ترحیب باب باب من مساو الاخلاق ہے برے اخلاق سے بچنا ضروری ہے اور ان کا کیا نقصان ہے اس سے متعلق باب اس کی پہلی حدیث ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے اور اس کے بعد دوسری بھی حدیث ہے تو دو چیزیں اگر وقت میں وسعت رہی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک حسد سے متعلق اور ایک غصے سے متعلق یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی بھی, بھی ہیں تو ان کی نقصانات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی رفی اللہ عنال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم الحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب اخرجه ابو داود والابن ماجه من حديث انس نحوه ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جو جلانے کی لکڑیاں چھوٹے چھوٹے تن کے ہوتے ہیں تو اس کو جلا دیتی ہے لکڑی جلانے کے لیے جو, یعنی آگ جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تن کے جمع کیے جاتے ہیں اور لکڑیاں جمع ہوتی ہیں اور ان کو جلا کے آگ حاصل کی جاتی ہے روشنی کے لیے کھانا پکانے کے لیے تو یہ جو حقب ہے اس کو جس طرح سے تیزی سے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑوں کو جیسے آگ جلا دیتی ہے ویسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو خاک کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی حضرت انس کو روایت کیا ہے جو اسی کے قریب الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے تو گویا کہ دو صحابی ابو حریرہ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے لیکن جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں شیخ الالبانی نے اقبائفہ میں حدیث نمبر 1901 اور حدیث نمبر 1902 ان دونوں پر ان حدیثوں کی سند کی تفصیل بیان کی ہے کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے اس اعتبار سے یہ سند کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں لیکن حسد کی برائی اپنی جگہ مسلم ہے اور حسد کا یہ نقصان یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے بلکہ حسد انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث کے معنی میں اپنی جگہ وزن باقی ہے کہ حسد انسان کی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے بہت ساری اور دلیلیں ہیں قرآن سنت میں اور سلف کے اقوال میں ان کو دیکھنے کے بعد اس حدیث کی مدیث مزید مانوی معنو، اعتبار سے تائید ہوتی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کے لیے اس کی دینداری کے لیے نقصان تھے اس سے پہلے کہ ہم حسد کے نقصانات دیکھیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی حسد کیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے اندر تلاش کریں کہ کہیں یہ بیماری میرے اندر تو نہیں اس تعلق سے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں الحسد تمنی الشخصی زوالعمت نعمتی ان مستحق اللہ کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی نعمت کے مستحق سے اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا یعنی مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس کوئی خیر ہے کوئی نیکی ہے مان لیجی خوبصورت ہے مان لیجی صحت مند ہے یا مالدار ہے یا دیندار ہے یا اس کے پاس کوئی عہدہ مقام ہے تو کوئی خیر اس کے پاس اگر ہے عزت دار ہے تو اس خیر کے کا وہ مستحق بھی ہے ایسا نہیں کہ مستحق نہیں ہے بلکہ واقعی وہ اس خیر کا اس نعمت کا مستحق ہے حقدار ہے لائق ہے اس کے لیکن پھر بھی اس سے اس نعمت کے زائل ہو جانے کی چاہت کرنا تمنا کرنا کہ کاش یہ آدمی یعنی اس کی صحت ختم ہو جائے کاش اس کا عہدہ چلا جائے کاش اس کا یعنی نقصان ہو جائے غریب ہو جائے یہ مالدار سے فقیر ہو جائے تو کسی نعمت حقدار سے اس بات کی تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت مستحق کی شرط بہت مہم ہے،, وہم ہے اس اعتبار سے کہ بعض اوقات کوئی غلط آدمی ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے کوئی غلط آدمی ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے وہ مال کو غلط خرچ کرتا ہے یا اپنی اقتدار کو غلط خرچ کرتا ہے استعمال کرتا ہے اب کوئی آدمی تمنا کرے کہ کاش اس سے اقتدار ہٹ جائے یا کاش اس سے یہ مال ہٹ جائے کہ گناہوں میں خرچ نہیں کرے گا نقصان لوگوں کا نہیں کرے گا ظلم و زیادتی نہیں کرے گا تو یہ حسد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ایک غیر مستحق سے اس نعمت کے یا اس طاقت کے زوال کی تمنا کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ مستحق سے انسان تمنا کرے کہ یہ چیز زائل ہو جائے تو کہتا ہے کہ الح صدو تمنی اشخص زوال ال عن مستحق <تصفيق> اللہ کہتے کہ عام ممن اافی دا لکھا اولا کہتے لیکن یہ ایک دم عام ہے محض تمنا کر دینا ہی حسد ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اس نعمت کے زائل کرنے میں کوشش کرے تو کہتے کہ یہ بہت عام ہے حسد ایک آدمی کسی سے اس نعمت کے ہٹانے کی کوشش کرے اس سے چھیننے کی اس سے زائل کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے حسد واقع ہو جاتا ہے ہاں اگر اس کے لیے وہ مزید کوشش کرے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے یا اس کو غریب بنانے کے لیے کوشش کرے یا اس کی عزت خراب کرنے کے لیے کوشش کریں تو یہ اور زیادہ برائی بڑھ جاتی ہے اب یہ ظلم بھی اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو صرف دل کی سطح پر تمنا کرنا حسد ہوتا ہے عملاً اس کے لیے کوشش کرنا نہ کرنا ایک زائد چیز ہے فتح الباری میں حدیث نمبر چھ چونسٹھ کے تحت ابن حجر نے یہ بات کہی ہے ملا قاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَلَا میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو اس کے کیا معنی ہے کہتے ہیں لَا يتمنى بعدكم زوال نعمت ملا علی قاری یہاں پر ایک اور زائد معنی اس میں ہم کو بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ حسد کیا ہے کہتے ہیں کہ لا تم تم حسد مت کرو کا مطلب کیا ہے تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے اس کی نعمت کے ہٹ جانے کی تمنا نہ کرے سوا دن سے اولا چاہے وہ اس نعمت کو اس سے چھین کر خود ملنے کی تمنا ہو یا نہ ہو حسد اپنی جگہ واقع ہو جاتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ ایک انسانی تمنا کرے کہ فلا آدمی کے پاس یہ نعمت ہے اس سے ہٹ کے مجھ کو مل جائے تب بھی حسد ہے لیکن اگر یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے ملے کسی اور کو مل جائے یا وہ ضائع ہو جائے اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے اس کی جیب سے نکل کے پانی میں چلا جائے کسی کو بھی نہیں ملا تب بھی حسد ہے محض نعمت کے زوال کی تمنا حسد ہوتا ہے چاہے پھر وہ خود کو ملے یا نہ ملے چاہے اس کے ہٹانے کی کوشش کرے یا نہ کرے یہ حسد اپنی جگہ ہے تو یہ چیز اسلام میں منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ حسد نہ کرے حسد کرنا جائز نہیں ہے ایک اور معنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے یعنی جو نعمت کے ظاہر ہونے کے معنی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بھی ضروری نہیں ہے ایک انسان محض کسی انسان کو نعمت ملتی ہے اس پر دل میں ناراض ہو برا معنی دل میں اس کو برا لگے یہ بھی حسد ہے چاہے اس کے زوال کی تمنا کرے نہ کرے کسی کو عزت ملی آپ کو برا لگا کسی کو عہدہ ملا آپ کو برا لگا کوئی انسان اس کی تجارت ترقی کر گئی دل میں تکلیف ہوئی آپ کو برا لگا یہ برا لگنا دل میں اس کو ناپسند کرنا کراہت یہ بھی حسد میں شامل ہے مجرد کراہت صرف کراہت ہونا اس کو ناپسند کرنا کہ اس کو ترقی ہو یہ بھی حسد ہے چاہے تمنا کرے نہ کرے کہ وہ ترقیف سے چھین لی جائے تب ہی بھی یہ حسد ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و التعق ان الحسد هو البغض والكراهه لما يراه من حسن حال المحسود کہتے ہیں کسی انسان سے اگر اس کا اچھا حال کو کوئی आदमी دیکھتا ہے کسی بھی اچھے حال میں دیکھے صحت مال عزت عہدہ ترقی اس کا اچھا حال دیکھا اور اس کے اچھے حال کو دیکھ کر دل میں اس سے ناراضگی اور کراہت ناپسندیدگی پیدا ہو جائے یہ بھی حسد ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کے برا ماننا ناپسند کرنا یہ بھی حسد میں آتا ہے اس کو ابن تہمی رحمتہ اللہ نے ذکر کیا مجموع فتح جلد نمبر دس صفحہ نمبر 111 ابن راجب الرحم اللہ فرماتے ہیں وَالحسد فی البشر. یہاں ایک اور بات بھی جاننا ضروری ہے کہتے ہیں کہ ولحسدو مرکوز الفتبہ البشر حسد انسان کی بشریت میں پیوست ہے انسان کی فطرت میں حسد کرنا وہ ہمیشہ چاہتا وہ آگے رہے یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں اور دین کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہتے ہیں کہ ولحسد مرکوز الفتبہ البشر حسد انسان کی بشریت میں ہے اس کی فطرت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی جنس میں سے کوئی شخص فضیلت میں اس سے بڑھ جائے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ٹیچر ہے تو ٹیچر تاجر ہے تو تاجر یا عالم ہے تو عالم یا کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ تو ایک جنس کے لوگ ایک فیلڈ کے لوگ ایک میدان کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے بڑھ جائے یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے ایک بچے کو بھی اگر آپ پیار کرتے ہیں تو دوسرے بچے کو برا لگتا ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ گھر کا راجا ہوتا ہے پرنس ہوتا ہے ایک دم لیکن جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اس سے محبت کرتی ہے تو اس بچے کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ اب محبت تقسیم ہوگی یا اب محبت میری جگہ شفٹ ہوگی اور اس کو ملے گی وہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ وہ توجہات کا مرکز نہ رہے نکاح ایک سے دو ہو جاتے ہیں دوسری بیوی پہلی بیوی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ اچھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے ہاں علماء نے یہ بات کہی کہ یہ دل میں آنے کے بعد انسان اس سے راضی نہ ہو انسان اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تب ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے برا نہ چاہے وہ دوسرے کے لیے برائی کی چاہت نہ کرے زوال کی چاہت نہ کرے تو ایسا انسان مجرم نہیں ہے لیکن اس کا دل میں واقع ہو جانا گویا جیسے دل میں آتا ہے اس پر آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے ہاں اس خیال پر اس چاہت پر راضی ہونا یہ انسان کو مجرم بناتا ہے کسی انسان کے ترقی پر دل میں انسان کو ٹھیس لگے دل کو کہ کاش کے مجھ کو ملتا یا ایک انسان کہے کہ اس کو نہیں مجھے ملتا تو یہ دل میں خیال آ جانا جرم نہیں ہے ہاں اس خیال پر انسان کا راضی ہونا اقرار کرنا اس پر تو اس, اس سے آدمی مجرم بنتا ہے تو یہ یہ چیز یاد رکھ ولا کے متعمد غلوب حکم اللہ نے کہا کہ اللہ علیہ تم بھی ولا کمتم مدت غلوب تو اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم غلطی سے کچھ یعنی خطا کر جاؤ انسان سے انجانے میں خطا ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن تمہارے دل عزم کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے تو امدن ایک انسان کوئی کام کرے جانتے بوجھتے اگر کوئی دل فیصلہ کرے اس پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے تو حسد جو ہے اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اس پر راضی ہے ہاں لیکن دل میں خیال آ جانا اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جیسے برے سے برا خیال انسان کے دل میں آ سکتا ہے چوری کا قتل کا اور نجانے کتنے سارے خیالات آ سکتے ہیں تو یہ اس پر مجرم نہیں ہوتا ہے اس پر راضی ہونے سے آدمی اس کا عزم کرنا پختہ ارادہ کر لینا اور اسی پر باقی رہنا یہ انسان کا جرم ہے اس سے رجوع کر لیں تب بھی وہ معاف ہے دل میں کوئی برا ارادہ آیا لیکن آدمی نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اللہ کی وجہ سے اللہ کے خوف سے تبھی بھی مجرم نہیں اسی ارادے پر مر گیا کبھی توبہ نہیں کی اس سے رجوع نہیں کیا مجرب ہے یاد رکھیں تو حسد دل کے بگاڑ کا نام ہے یہ قلبی اعمال میں سے ہے پھر اس پر زبان اور عمل بھی شامل ہو جائے وہ زائد برائی لیکن حسد بس دل کی سطح پر ہوتا ہے معلوم ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں جو دل ہی دل میں انسان کے واقع ہوتی ہیں اور انسان کو تباہ کر دیتی ہیں چاہے پھر زبان اس کا ساتھ دے نہ دے چاہے ہاتھ اور پاؤں اس کے مطابق چلے نہ چلے لیکن دل میں ہی آدمی گناہ ہو جاتا ہے تو بعض گناہ قلبی سطح پر ہوتے ہیں جیسے نفاق ہے قلب کی سطح پر ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں تو جامع میں والحکم میں ابن رجب الرحم اللہ نے یہ بات کہی کہ ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے حسد اور حسد یہ کہ انسان اپنی برادری یا اپنی کیٹیگری کے لوگوں میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے اوپر ہو اس کیفیت کا نام حسد ہے تو یہ چیز اگر آدمی اس پر راضی رہتا ہے اور کسی اور کے لیے زوال کی نیت کرتا ہے یا اس پر ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے یہ ساری چیزیں بری ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے تنکوں کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے حسد نہ صرف انسان کی نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا حسد میں آ کر ایک انسان دوسروں کے ایمان سے ان کو کفر کی طرف جانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے حسد سے انسان بہت دور نکل جاتا ہے حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے حسد کی وجہ سے کہ کسی اور کو عزت مل جائے نہیں مانتا آدمی تفصیل ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فارنہ آیت نمبر ایک سو نو اللہ تعالی فرماتا ہے بہت سے اہل کتاب اس بات کی دلی چاہت رکھتے ہیں لو یرود من ممباد امان کم کہ تمہارے صحابہ تمہاری ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے پھیر کر کفار بناتے ہیں بہت اہل کتاب ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ کاش کے ایسا ہو جائے کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ مومن ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر سے واپس کافر ہو جائیں پہلے مشرقین تھے ایمان نہیں تھا ویسے ہی واپس سے مرتد ہو جائیں کافر ہو جائیں کیوں ایسا چاہت رکھتے ہیں حسد من اندی ان ان کے اپنی دلی حسد کی وجہ سے ان کے اپنے دلی حسد کی وجہ سے جبکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن کی حقانیت اور اسلام کی صداقت ان پر واضح ہو چکی ہے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی محض اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ ایمان لانے کے بعد بھی واپس کافر ہو جائے ایمان ان کا سلب ہو جائے یہاں وہ مانا پائے جا رہے ہیں کہ کوئی نعمت اگر کسی کو ملی ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا جو ایمان صحابہ کو ملا ہے وہ ایمان ان سے چھین لیا جائے وہ ایمان ان سے سلب ہو جائے تو یہود یہ دل ہی دل میں تمنا کرتے تھے کیوں ایسا کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عربوں میں کوئی رسول آئے رسالت کا معاملہ نبوت کا معاملہ بنی اسرائیل سے نکل کر یہود سے نکل کر عربوں میں چلا جائے وہ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتے تھے ان میں سے رسول ہو بنی اسماعیل میں رسول ہو یہود میں بنی اسحاق میں رسول نہ ہو ان میں سے آ جائے وہ نہیں پسند کرتے تھے تو ہماری برادری میں سے ہماری قوم میں سے رسول نہیں آیا بس اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیوں کیا کہ ہماری جو فوقیت ہے یا بنی اسورحمتی اللہ عالمین ہماری جو فضیلت ہے سارے عالم پر وہ فضیلت چھن کے کہاں جا رہی آپ بنی اسرائیل سے بنی اسحاق سے نکل کر وہ بنی اسماعیل میں جا رہی ہے یہ ہم نہیں چاہیں گے تو اگر ان کو رسول مان لیا تو یہ کیا ہو جائے گا رسالت بنی بنی اسماعیل میں چلی جائے گی ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے تو انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول خود بھی نہیں کیا اور اللہ نے خود ان کے بارے میں کہنا تک اولا أَوْ تم تو پہلے کافر مت بنو جو نہیں جانتے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ہوئے آپ کا انکار کریں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن تمہارے پاس تو پچھلی کتابوں کی نشانیاں ہیں تورا تو انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں حق تمہارے پاس واضح ہو چکا ہے کہ وہی رسول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ رسول بنی اسماعیل میں آیا اور بنی اسحاق میں نہیں آیا اور تم اپنی فوقیت کے چھین لیے جانے کے خوف سے تم اس رسول کا انکار کرو تم پہلے کافر تو مت بنو تم کو پہلے ایمان والا بننا چاہیے تھا تو بنی اسرائیل کا کفر اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی حسد تھا اسی لیے اللہ نے قرآن میں نسن اس کو ذکر کیا ہے کہ حق واضح ہو گیا پھر بھی محض حسد کی وجہ سے وہ خود بھی ایمان نہیں لائے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے معلومہ کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ وہ خود انسان کو قبولیت حق حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے مزید یہ کہ حسد انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کفر کی چاہت کرے دوسروں کے ایمان سے پھر جانے کی چاہت کرے وہ یہ چاہے کہ میں نے حق نہیں مانا نہ کوئی نہیں مانے کوئی اور بھی حق کو نہ مانے تو دوسروں کے لیے بھی تمنا کرتا ہے کہ وہ بھی کفر میں گمراہی میں پڑے رہے کس وجہ سے حسم سے بس اپنی حسد کی وجہ سے یہ بہت ہی انہیں خطرناک آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد انسان کو نہ صرف ایک بے دینی تک لے جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی نہیں کیا ختم کرتا ہے حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں اور جگہ بھی اس کا ذکر کیا سور نسا میں اگر آپ دیکھیں تفصیل اس کی دیکھیں آپ تفصیل سے وقت نہیں ہے سورہ نسا آیت نمبر چوند میں اللہ نے کہا ام فقد آت نہ اعلی آل ابراہیم الکتابہ آت نہ کہ کیا یہ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے فضل سے خیر عطا کی ایک ایسا دین دیا جس کے قیامت تک کے لیے بقاعد دین کامل ہے ایسا عمدہ دین اللہ نے دیا اس پر وہ حسد کرتے ہیں فقد آتعی نہ ابراہیم آل الکتابہ وہ آت نا ملک اور ہم نے تو ان سے پہلے عال ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور بھی تو ہم نے عال ابراہیم کو ان سے پہلے کتاب و حکمت دی اور وہ آتئی نا اور ان کو ہم نے عظیم شان بادشاہت بھی دی تھی حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہ دی حضرت داؤد کو کیسی بادشاہ دی تو یہ کیوں حسر کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو اللہ نے حکومدی کیوں حسد کر رہے ہیں یہود اس سے پہلے بھی تو اللہ نے دیا ہے جو یہودیوں میں سے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے یعنی یہود کا یا بنی اسرائیل کا حسد قرآن میں ذکر کیا اور وہ حسد کرتے تھے کہ صحابہ کو وہ چیز نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نہ ملے اس پر حسد کرتے تھے حسد کے بارے میں مزید یہ بات جیسے میں نے پچھلی اس میں آیت کے ذمن میں ذکر کیا کہ انسان کو حسد کفر تک لے جاتا ہے حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 7620 7620 حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے دل میں دل تو ایک ہی انسان کا بندے کے دل میں ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں یا تو اگر ایمان سچا ہے تو حسد کو نکال دے گا کیوں کیونکہ حسد کیوں کرے بھائی کسی سے اللہ کسی کو خیر دے رہا تو یہ کیوں اس کے اوپر جلے یہ کیوں پریشان ہو اللہ کے فیصلے پہ یہ ناراض کیوں حسد یہی ہے کہ ایک انسان اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی یہ اس کو برا مان رہا ہے تو مومن کیا اللہ کے فیصلے پر عیب لگاتا ہے کیا ایک مومن اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے کیا ایک مومن اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو چنا تو یہ اس کو ناپسند کرے اللہ کے فیصلوں میں حکمت کو نہیں مانتا ہے مومن مانتا ہے تو حسد ایک برائی ہے جو ایمان کا بگاڑ ہے ایمان اگر واقعی سچا ہے اپنی ساری خیر کے ساتھ ایمان اپنے سارے ثمارات کے ساتھ اگر دل میں انسان کے آ جائے تو وہ حسد کو نکال دیتا ہے لیکن اگر ایمان کمزور ہے اور حسد اس کا زیادہ طاقتور ہے وہ اپنی چاہت کو اللہ کے فیصلوں پر ترجیح دینے والا انسان ہے مجھ کو پسند نہیں تو بالکل پسند نہیں چاہے اللہ کو پسند ہو ایسے دل والا اگر ایسا بگڑا ہوا انسان ہے جس کی جس کی خون میں حسد شرائط کر چکا ہو تو ایسا جو آدمی ہے ایسے آدمی کا حسد اس کے دل سے ایمان کو خارج کر دیتا ہے ایسا انسان اپنے حسد میں آکر۔ یہود کی طرح حق کا انکار کرنے والا اللہ کے فیصلوں میں عیب نکالنے والا بن جاتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے کفر میں چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کہ لا ولا فی قلب ولاج ولاجمعان فکل والحسد بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے یعنی ایک ہوگا تو دوسرا نکل جائے گا اگر ایمان واقعی حقیقت کے ساتھ ہے حسد کو نکال دے گا لیکن اگر حسد اگر زیادہ مضبوط ہے ایمان کمزور ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ حسد اس کے دل سے ایمان کو نکال دے دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے تو کہا کہ مو... کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ہیں ابو العلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان آ... خیر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں مزید تفصیل اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں آئے تو ہم نے سمجھ دیا ہے زبیر میں عوام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں ایک بیماری تھی یا پچھلی امتوں میں بعض بیماریاں تھیں وہ چپ کے کے تمہارے اندر بھی آگئی ہے بعض بیماریاں اتنی خاموشی سے آتی ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہا کہ دب الیکم کم دا قبل کم پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں تھیں تم میں بھی وہ چھپ کے چھپ کے آ ہیں الحسد دو بیماریاں ہیں حسد اور بغض بغض کس کو کہتے ہیں دل میں دشمنی پالنا حسد آپ دیکھ چکے ہیں کسی کے خیر پر ناراض ہونا یا اس کے زوال کی تمنا کرنا کہتے کہ الحسد البغا دو بیماریاں تمہارے اندر آئی ہیں ایک کسی کی ترقی پر جلنا کسی کی خیر پر جلنا دوسرا بغض دل ہی دل میں اس کے لیے نفرت اور دشمنی پالتے رہنا کہ کبھی موقع ملے گا تو بدلا لوں گا کبھی موقع ملے گا تو چال چلوں گا آپ دل ہی دل میں دشمنی سنبھال کے رکھے تو الحسد ولبغا اور آپ نے کہا والبغضاء ہی اللہ اور یہ جو بغض ہے یہ مونڈنے والی چیز ہے جسے سر مونڈا جاتا ہے صاف کر جاتا اس طرح سے کہا کہ والبغضاء بغبا الحا یہ جو بغض ہے انسان کے لیے تحلیق کرنے والی مونڈ دینے والی چیز ہے صاف کر دیتی ہے کیا لا اقول تحلق الشعر. میں یہ نہیں کہتا کہ دشمنی اندرونی دشمنیاں آدمی کے بالوں کو مونٹی ہے ولاکن تحلق الدین بلکہ یہ جو بغز دعوت ہے یہ آدمی کے دین کو مونڈ دیتی ہے جیسے آدمی کے بالوں کو اس طرح منڈ دیتا ہے۔ والذی نفسی بی یدی لا تدخلو الجنتہ حتت تؤمنو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنو حتت تحابو اور واقعی ایمان والے بھی تم نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ افلا ننبئکم بما يثبت ذالک لكم کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرنے لگو تو یہ چیز تمہارے قلب میں پیوست ہو جائے آپسی محبت اور ایمان تمہارا ایمان واقعی پختہ ہو جائے تمہارے اندر آپسی محبت پختگی پالے افش و سلام اب نکم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے لگو آپس میں سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو صرف الفاظ میں نہیں اس کی حقیقت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو اس میں حسد کا خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو حسب میں نہیں ہوتا ہے سلامت نہ رہو تم اور ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو تم پر اور وبرکاتہ ہو جو بھی خیر اللہ نے تم کو دی ہے اللہ اس میں برکت دے حسد کے بالکل یہ کیا ہے الٹا ہے حسد میں تو انسان دوسرے کی سلامتی نہیں تکلیف چاہتا ہے مصیبت چاہتا ہے رحمت نہیں زحمت اس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے برکت نہیں بلکہ قلت بلکہ اس کے لیے محروبی چاہتا ہے جب آدمی سچے دل سے کسی کو سلام کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے دل میں حسد ہو, ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ تو خیر خواہ ہو گیا وہ تو اس کی سلامتی اور برکت اور رحمت اس کے لیے چاہتا ہے تو کہا کہ افش سلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو حدیث سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں مرض کی آ, یعنی سنگینی اور اس کا علاج مرض کی سنگینی کیا ہے کہ آدمی کا دین حسد اور بغض موڑ دیتا ہے خاص طور سے بغض جو آپسی دشمنیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ساری چال بازیاں بھی جنم لیتی ہیں تو یہ چیز آدمی کے دین کو ختم کر دیتی امام ترمیدی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور سنن ترمیدی میں دو ہزار پانچ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ الحسد اول کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ حسد ہی تو ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی کے کاموں میں سے پہلا کام جو ہوا آسمان میں وہ حسد تھا وہ اولم بن اوسی ابحف العب اور زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ یہی حسد تھا آسمان میں پہلا گنا زمین میں پہلا گنا کیا تھا حسد فَأمّا ابلیس علی آدم پہ گنا جو آسمان میں ہوا ابلیس کا آدم کے لیے حسد کرنا اس کی انسیکیورٹی تھی جو اس نے کہا انقیر ہو جب آہرمی کمتری کا احساس ہوتا ہے تب اپنی واقع زیادہ بتانے کی کوشش کرتا نہیں میں اس سے بڑا ہوں. اپنی بڑا, بڑا بیان کرتا ہے تو کہا کہ فا اما فل آسمان میں جو گناہ ہوا وہ حسد و ابلیس علی آدم آدم سے ابلیس کا حسد وہ اما فل اردی فسد و قابل اور زمین میں جو حسد تھا وہ قابیل کا حابیل کے لیے دونوں نے قربانی پیش کی اللہ نے ایک کی قبول کی دوسرے کی نہیں کیونکہ اتوا کی قلت کی وجہ سے اللہ نے اس کو شرک قبولیت نہیں بخشا قابیل قاتل تھا پاف والا یاد رکھیے تو حابیل کی اللہ نے قربانی قبول کی اور قابل کی نہیں اس نے اس کا تفصیل آپ قرآن کری میں اس کا واقعہ دیکھ سکتے کبھی تفصیل اس کو ذکر بھی کیا جا سکتا ہے تو قابل نے حسد کر کے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو یہ تفصیل قرطبی میں سورہ نساء کے چوند میں امام القرطبی نے کہا کہ آسمان میں پہلا گناہ زمین میں پہلا گناہ یہی حسد تھا اور اسی کے نتیجے میں کفر بھی وجود میں آیا ابا وسط من خان ابلیس اور اسی کے نتیجے میں ظلم اور قتل میں قتل بھی وجود میں آیا جیسا کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا تو کفر اور ظلم ظاہر بات ہے کفر اور ظاہر ہے بھی اللہ ہی کے حق میں ظلم ہے تو اللہ کے حق میں ظلم اور بندو کے حق میں ظلم یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے اس پوری گفتگو سے بات سامنے آتی ہے ابن رضبرحم اللہ فرماتے ہیں وہ حيث كان حسد ادم علیہ السلام ابلیس کا جرم حسد تھا جو جب اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا لما رااه قد فاق على الملائكه جب ابلیس نے دیکھا کہ ادم علیہ السلام نے فرشتوں پر بھی فوقیت پائی خصوصی علم کے ذریعے سے جو اللہ نے ان کو اسماء کا علم دیا بان خلقه خلقه الله بيديه اللہ تعالی نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا خلق تویا اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سدا کریں وہی اور اپنی طرف سے اللہ نے سارے ناموں کا علم دیا ساری چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے وہ اص کن جیواری ہی اور جنت میں اپنے قریب ہی انہیں بسایا آدم علیہ السلام کو کیا فضیلت دی کہ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا فرشتوں کو صدہ کروایا خاص علم اتا کیا اسما کا اور اپنے قریب بسایا جنت میں چاروں چیزوں میں فضیلت دی فما ذا زال یسعہ فی اخراجہ من الجنت حتی اخرجہ بنا ابلیس جب سے اس نے یہ دیکھا مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے ان سے یہ فضیلت چھن جائیں اور انہیں جنت سلوا دیں اور اس نے وہ اس نے وہ کیا آخر کار اس نے جنت سے آدم علیہ السلام کو چال بازی کر کے نکلوا دیا تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ابلیس کی صفات میں سے ہے. حسد ابلیس کی صفات میں سے ہے حسد یعنی یہود کی صفات میں سے ہے حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے سید ترغیب حدیث نمبر 2887 اور حدیث حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مسلسل خیر پر رہتے ہیں جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں معلوم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو خیر اٹھا لی جاتی ہے سماج سے جب سماج میں لوگ ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوں تو سماج خیر ہوتا ہے خیر خواہی سے خیر آتی ہے اور حسد سے خیر اٹھا لی جاتی ہے وہ سماج کبھی فلاح نہیں پا سکتا جس کے افراد ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہے ایک انسان دوسرے سے خیر کے زائل ہونے کی تمنا کرے یہ برا ہے ہاں اگر کسی اور کو اللہ نے کوئی خیر دی اگر یہ بھی یہ چاہت رکھے کہ مجھے بھی مل جائے تو یہ حسد نہیں ہے اس کو مبالغے میں حسد کہا جا سکتا ہے لیکن یہ حسد حقیقی طور پر نہیں جس کی برائی حدیثوں میں آئی ہے جس کی برائی قرآن میں آئی ہے اس کو عربی زبان میں غبتا کہتے ہیں یا ہمارے ہاں اردو میں اس کو رش کرنا کہتے ہیں آہ اللہ نے اس کو دیا مجھے بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے تو کسی اور کی خیر کو دیکھ کر اپنے لیے بھی اس کی تمنا کرنا یہ برا نہیں ہے ہاں اس پر برا محسوس کرنا اور اس سے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا یہ برا ہے اور یہ حسد ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیل ہے اور اس بارے میں اکثر غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ لا حسد, الا دو ہی لوگوں میں حسد ہے تو اس حدیث کے کیا مانا آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد اللہ ففن تعیم حسد دو ہی لوگوں میں ہوتا ہے اور علمہ اللہ قرآن ایک تو وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا قرآن کا علم دیا فلو آنا اللہ اللہ اور اس قرآن کو پانے کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ وہ رات دن مختلف اوقات میں قرآن پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو سم یا اس کے پڑوسی نے اس کے پڑھنے کو سنا فقالماتی فلان تو پڑوسی نے کیا کہا کاش کے اس کو جو اللہ نے دیا ہے مجھے بھی ملتا فامل تو ما یعمل تو میں بھی وہ عمل کرتا جو یہ کر رہا ہے جسے رات دن یہ پڑھتا ہے قرآن پڑوسی کو سننے آتی ہے اس کی آواز قرآن کی کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کا حفظ بھی اس کے پاس ہے اور قرآن پڑھتا بھی اچھا ہے تجوید بھی اور حفظ بھی ہے تو قرآن کا علم اللہ نے اس کو دیا وہ پڑھتا ہے آواز سے پڑوسی کو جب آواز پہنچتی ہے تو پڑوسی تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے بھی یہ قرآن ملتا تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا ورن آتا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا تو اس مال کو وہ حق میں ہلاک کرتا ہے یعنی اس مال کو وہ خیر کے کاموں میں گویا کہ لٹا دیتا ہے فقال رجول اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہتا ہے لئی تنی اوتی تو مت لما فلان کاش کے مجھے بھی یہ ملتا جو اس کو ملا ہے فامل تم اسلام عمل تو میں بھی ویسے ہی اس کو دوسروں پر لٹاتا میں بھی وہی کرتا جو یہ کر ہے اس حدیث کو امام الباری نے سید بخاری میں فضا قرآن نے روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حسد سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس سے وہ چیز چھین لے یہاں حسد سے مراد یہ ہے کہ اللہ مجھ کو دے تو اس طرح کا حسد اگر کسی کے اندر ہے تو یہ مضمون نہیں ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کے اسے ایسا لگے کہ کاش اسے اپنی محرومی کی تکلیف ہو اس کے پانے کی تکلیف نہ ہو یاد رکھے اس کو, اس اس کو نعمت ملی اس کی تکلیف نہ ہو اس کو ملی اور مجھ کو نہیں ملی اس کی تکلیف اگر ہوتی ہے تو یہ برا نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی دے دے جیسا اس کو دیا تو یہ برا نہیں ہے کاش کے مجھے مل جاتا جیسے اس کو ملا یہ برا نہیں ہے تو ایسا حسد برا نہیں ہے اس کو مبالغے کے طور پر حسد کہا گیا ورنہ فی نفسی ہی یہ غفتہ اس کو علماء نے کہا ہے یہ رشک ہے یہ حسد نہیں ہے اور اگر حسد کہا جائے تو پھر اس نوعیت کا ہے کہ اپنی محرومی پر تکلیف ہو اور اسی طرح سے آخرت کی نعمتوں میں یعنی ایک انسان دوسروں پر فوقیت کی تمنا کرے یہ بھی برا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری نعمتیں ذکر کی اور کہا وہ فیضا علی کفلی فسلم یہ وہ نعمتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ خیر ہے جس میں آپس میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے یعنی ایک دوسرے سے فوقیت کی کوشش کہ اس کی وجہ مجھے ملے میں اس سے آگے بڑھ کر یہ حاصل کر لوں جنت کے درجات تو ایک دوسرے پر فوقیت کی جو چاہت ہے یہ آخرت کے اعتبار سے بری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کمپیٹ کرتا ہے کسی سے جنت کے درجات میں کوئی ایک چیز ہے جو مجھے مل جائے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ نیکی میں کر لوں اس سے پہلے جیسے سف مثال کے طور پر پہلی صف ہے اب آدمی دیکھا کہ ایک جگہ اس میں ہے ایک آدمی کی اور دو بڑھ رہے ہیں اب ایک آدمی اگر آگے بڑھ کے مجھے ملے اس سے نہیں تو یہ برا نہیں ہے نیکیوں میں خیر کے کاموں میں آخرت کے درجات میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے سر المتفین میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے حسد کا علاج کیا ہے بہت تفصیل سے اس میں ذکر کرنے کی وجہ ایک ہی بات اگر یاد رکھیں تو کافی ہوگا علامہ جیسا ایک بات تو پہلے ہم نے دیکھی سلام کو عام کرو یا نہیں سلام کی حقیقت کے ساتھ آدمی سلام کرے لوگوں کا خیر خواہ بن جائے اور ایک چیز اس میں یہ ہے علامہ ماوردی کہتے ہیں وقال بد الحکمہ بعض حکماء جنہیں اللہ نے حکمت سے نوازا ان کا کہنا ہے مربح ادب الدین میں اللہ ماما کہتے ہیں سفا نمبر دو سو انہتر پر بہت ہی پیاری بات انہوں نے کہی کہتے ہیں مر رضی بقضاء اللہ جو آدمی اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائے جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اس پر راضی ہو جائے کسی کو غریب بنا کسی کو امیر کسی کو خوبصورت کسی کو بدصورت کسی کو صحت مند کسی کو کمزور بیمار اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف حالات میں رکھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے بقضاء اللہ جو اللہ کی قضاء پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے لم یسخط ہو عہد الم ہو پر کوئی غصہ نہیں ہو سکتا یا وہ کسی پر غصہ نہیں ہو سکتا ہے لم ہو اس پر کوئی ناراض نہیں ہوتا کیوں اس لیے وہ کسی سے کمپیٹ کرتا ہی نہیں کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ راضی ہو گیا تو اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے ناراض ہو سچ <حَسَد> اور کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ نے جو کچھ اس کا عطا کیا ہے اس پر قناعت کر لیے اس پر اللہ کی شکایت نہ کرے اور اللہ تعالی سے ناراض نہ ہو بلکہ قانے رہے اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہتے کہ يدخل حسد اس کے دل میں حسد آتا نہیں ہے اس کے دل میں حسد نہیں آتا داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان قناعت اور الرضا بالقبا اگر اس کے اندر آ جائے تو ایسے انسان کا دل حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ حدیث ہم نے دیکھی کہ حسد انسان کی کو کھا جاتا ہے بلکہ ہم نے اس سے آگے بڑھ کر دیکھا قرآن سنت کی روشنی میں کہ حسد انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ حسد انسان کی دینداری کے لیے مضر ہے اس معنی میں بات اپنی جگہ درست ہے آئیے ہم, ہم اب, اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو ایک دوسری برائی سے متعلق ہے وہ ہے غصے میں آ کر قدم اٹھا لینا غصے میں لوگوں پر ظلم کرنا غصہ آ کر برائیاں بکنے لگ جانا یا غلط کام کرنا تو غصے کی برائی ایک دوسری حدیث سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابو حریر ردی اللہ تعالیٰ ہی سے روایت ہے حدیث کے الفاظ ہیں ابن حجر کہتے ون ہوسول قال قال اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ واقعی پہلوان وہ ہے واقعی مضبوط اور طاقتور آدمی وہ ہیں جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے بہت پیاری حدیث ہے اور یعنی بہت ہی جامع حدیث ہے اور اس میں بہت ہی اونچی بات یعنی انسان کے بارے میں کہی گئی ہے کہ پہلوان یا بہادر یا مضبوط یا قوی آدمی وہ نہیں ہیں جو جسمانی اعتبار سے کسی اور کو پچھاڑ دے کشتی میں بلکہ واقعی طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اپنے اوپر قابو پائے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ غصہ ہے کیا ابن فارس کہتے ہیں الغین اصل صحیح شدت وقواہ کہتے ہیں کہ غصہ عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں شدت اور قوت کے شدت اور قوت کے سختی کے معنی میں غصہ آتا ہے شدید ہے قوی ہے اس کو غصہ غصے اصل اس کی یہ ہے یوقال غدرۃ سخت چٹان کو غضبہ عربی زبان میں کہتے ہیں باب کے جزم کے ساتھ الغضبہ اس چٹان کو کہتے ہیں جو بڑی سخت ہو وہ کہتے ہیں قال و من ہو اور اسی سے سخت چٹان اسی سے لفظ غضب لیا گیا ہے سختی کی وجہ سے کہتے اس لیے کہ یہ ناراضگی اور ناپسندیدگی کی شدت کو کہتے ہیں کوئی چیز آپ کو پسند غصہ ہے کیا کوئی چیز آپ کو پسند نہیں وہ جو ناپسندیدگی اندر کی تھی وہ پوری ابل کے باہر آتی ہے اور آدمیوں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے خون کھولنے لگتا ہے اور آدمی کا جو ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور پورے اس کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے ایک دم قوت پیدا ہو جاتی ہے ایک دم آدمی کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس حیجان کا نام غبب ہے اس کو غصہ کہتے ہیں وہ شروع اندر سے ہوتی ہے شروع ہوتی ہے ناپسندیدہ سے کوئی چیز پسند نہیں. چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہو تو آدمی نظر انداز بھی کر دیتا ہے لیکن کوئی چیز بہت زیادہ آدمی کو ناپسند ہو تب جا کر انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ جو سختی ہے یہ بڑھتے بڑھتے انسان کو ظلم تک بھی لے جاتی ہے تو غصہ اس سختی کو کہتے ہیں ناپسندیدگی کی سختی یہ غصہ ہے شدت غصہ ہے لیکن غصہ فین افسی برا نہیں ہے اگر فین افسی خود ہی غور, یعنی غصہ برا ہوتا اللہ تعالیٰ غصے والا نہیں ہوتا اللہ کے صفات میں سے ایک صفت غضب بھی ہے غصہ ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قض اللہ الخلق في كتابه فهو عنده فوق العرش ان غلبت غدبی امام الباری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے بخاری نے بد الخلق میں اور امام مسلم نے کتاب التوبہ میں بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار ایک پر یہ حدیث موجود ہے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کا فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا تقلیق ختم ہو گئی یعنی اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کر دیا کتب فی کتابی ہی اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا فہو عندہ فوق العرش جو کہ اس کے پاس عرش پر ہے اللہ تعالی نے یہ لکھا اور جو کہ لکھا ہوا اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے ان رحمتی غلبت غذبی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غذب بھی اللہ کے صفات میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنی غضب پر غالب رکھا ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ اپنی طرف سے بھی معاف کر دیتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اپنی طرف سے لیکن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو نہیں مٹاتا ہے اور نیکیوں کو کئی گنا کر کے دیتا ہے گناہ پر اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا غلطی بندہ کرتا ہے لیکن نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے ثواب اور نعمتیں عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ اس کے یعنی اثرات میں سے اور تمرات میں سے نتائج میں سے اور آپ دیکھیں صورت الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا اور الرحیم اور اس کے بعد کہا مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہ کے انصاف کی طرف اشارہ ہے جس میں انعام کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے قیامت کا دن بدلے کا دن ہے جس میں نیک لوگوں کو انعام ملے گا برے لوگوں کو سزا ملے گی لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ وہ بڑا مہربان ہے بڑی رحمت کر، رحم کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمت سبقت لے گئی اللہ کے غصے پر تو معلوم ہے کہ غصہ اللہ کے صفات میں سے میں اس طرف اشارہ ہے تو غصہ فین نفسی برا نہیں ہے. برا کیا ہے برا یہ ہے کہ انسان غصہ غصہ ایسی چیز پر کرے جس پر نہیں کرنا چاہیے اور برا یہ ہے کہ انسان غصے میں آکر ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے یاد رکھے اس کو غصے میں برا کیا ہے دو باتیں ایسی چیز پر غصہ ہو جس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ غصہ آنے کے بعد ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے مثلا آپ نے بھی امتحان دیا کسی اور نے بھی امتحان دیا امتحان میں آپ چاہتے تھے کہ آپ پہلا نمبر آئے دوسرے کا پہلا نمبر آ گیا اس نے محنت کے آپ سے زیادہ مارکس لے لی, لی. آپ نے بھی دکان کھولی کسی اور نے بھی اور آپ کو بھی ملا اور اس کو بھی ملا اس کی بھی تجارت چلی آپ کی بھی لیکن اس کو آپ سے زیادہ ملا اور آپ اس پہ غصہ ہو گئے کیسے اس کو زیادہ مل گیا تو کسی ایسی آپ کو کوئی حق نہیں اللہ نے سب کا رز لکھا ہے جس کو ملنا تھا مل گیا اس کو جتنا ملنا تھا اس کو دیا تم کو جتنا دینا تھا آپ کو دیا اب یہاں پر اس پر غصہ ہونا یہ برا ہے اس پر غصہ ہونا یہ برا ہے اسی طرح سے غصہ آنے کے بعد کسی پر ظلم کر دینا یہ برا ہے غصہ آنے کے بعد کرنا کیا چاہیے غصہ پی جانا چاہیے تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضرور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منستبا فلم یب فمار و منستردیا فلم یوردا فہو شیطان جس کو غصہ دلانے کے باوجود بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ آنے کی بات پر بھی جسے غصہ نہ آئے وہ گدا ہے اور جس کو منانے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ شیطان ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی غلط کام دیکھ رہا ہے اس کا, اس کا بیٹا ہے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے اس پر غصہ نہ چاہیے تھا کیوں شریعت کا حکم توڑا اللہ کا حکم توڑا ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے اس کے سامنے بیٹی بے پردہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپے لڑا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس پہ لائف چیٹنگ میں دیکھ رہا اس کو تو ایسے اس کو غصہ نہیں آ رہا گدھا ہے. بے غیرت ہے یہ غیرت آدمی یہ غیرت آدمی ہے بے پردہ بیٹی پر اس کو غصہ نہیں اور بیٹا جو ہے حرام کاریاں کر رہا ہے اس پہ غصہ نہیں آتا ہے تو یہ آدمی کیا ہے اس کو شعور نہیں ہے وہ گدھے کی طرح ہے جسے خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے ایک انسان کو جس کو خیر اور شر کی تمیز ہو اچھائی کو اچھائی مانتا ہے برائی کو برائی مانتا ہے اچھائی کو پسند کرتا ہے برائی کو پسند نہیں کرتا ہے جتنی بڑی برائی ہو اتنا زیادہ اس کو ناپسند پسند کرتا ہے ایسے آدمی کو برائی پر غصہ آئے گا لیکن اگر پھر بھی غصہ نہ آئے ایسا آدمی گدھے کی طرح جسے اللہ نے یعنی اس پر کتاب رکھی جائے پھر بھی کتاب لدی ہوئی اس کے اوپر اور اس کو کوئی علم نہ ہو ایسا آدمی یہ بری مثال اس کی ہے لیکن جس کو کسی سے غلطی ہو گئی کسی نے بدتمیزی کر دی برا لگا کسی نے توہمت لگا دی برا لگا لیکن بعد میں اس نے کہا بھائی معاف کر دینا رہا میرے سے غلطی ہوگی لیکن اب یہ مانتا نہیں ہے اس کی معافی مانگنے کے بعد بھی یہ معاف نہیں کرتا ہے منانے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے یہ شیطان ہے کیوں شیطان کی سفات میں سے کہ اڑا رہا ہو ایک بار جب اس نے کہا میں سدا نہیں کروں گا نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا پیچھے نہیں ہٹا غلطی اللہ نے اس کو بتانے کے بعد بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا بس اپنے راستے پر قائم رہا نہیں تو نہیں تو جو ضد پر اڑ جائے وہ شیطان کے راستے پر ہے تو یہ امام اشافی کا قول ہے جس کو امام اضافی نے سیرمی نبلا میں جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو پر ذکر کیا ہے صفحہ آٹھ جلد جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو غصہ کیا اچھا بھی ہو سکتا ہے اچھا غصہ کیا ہے اور برا غصہ کیا ہے شریعت کی پامالی پر غصہ ہونا اللہ کے حکم ٹوٹنے پر غصہ ہونا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت فرماتی ہیں وقت کتنا ہے 50 تک ہے۔ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ وہ فی البیت قرام فیہ صور اور میرے گھر میں ایک پردہ تھا اس پر کچھ تصویریں تھیں ایسی تصویریں جو شریعت میں بنا ہے تو اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی جانداروں کی یا صلیب کی یا کچھ اور تصویر ہوگی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے بہت غصہ ہوئے آپ فتل وجہ ہو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ثُمَّ تَنَا وَلَا سِتْرَ فَحَتَكَهُمْ آپ نے پردہ دیا اور اسے پھار دیا اس سے آپ نے کیا کیا تصویروں والا جانداروں کی تصویر تصویر والا پردہ لیا اور اسے پھار دیا وقالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پھار کے اس کے بعد کہا ان من اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو ہوگا وہ یہی لوگ ہیں جو تصویریں بناتے ہیں جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں یا حرام تصویریں کیا تصویریں بناتے ہیں تو قیامت کے دن سب سے زیادہ جن کو عذاب ہوگا سخت وہ یہ تصویر بنانے والی اور آپ نے غصے سے پاڑا آپ نے اپنے گھر میں ایک منکر دیکھا آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اس کے مطابق عمل کیا اس منکر کو زائل کر دیا ہٹا دیا ختم کر دیا اس کو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ کتاب الب میں حدیث نمبر 6109 پر بخاری میں اور مسلم میں 2107 پر یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوتے تھے کس چیز پر اس چیز پر جو اللہ کو پسند نہیں برائی پر غصہ ہونا برا نہیں بھلائی پر غصہ ہونا برا ہے یاد رکھیے اس کو برائی پر غصہ ہونا برا نہیں ہے برائی پر غصہ ہونا اچھا ہے اچھائی پر غصہ ہونا برا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے مثال کے طور پر ناک غصہ کیا ہے غلط غصہ برا غصہ کیا ہے جیسے منافقین یعنی صحابہ کی ترقی پر مسلمانوں کی کامیابی پر غلبے پر یا دینداری پر بھلائیوں پر غصہ ہوتا ہے اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا تو کہا وہ ادا لقو کم قالو <آمَنَّا> بنافقین تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ ادا خلو عَبْضُ عَلَيْكُمُ <الْغَيضًا> لیکن جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں تم پر اتنا غصہ ہوتے ہیں صحابہ پر صحابہ کی دینداری ان کے ایمان کا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور دین کے لیے ان کی آمادگی اور ان کا یعنی غلبہ ان کے اخلاق ان کی دینی ترقی ان کی دنیاوی ترقی اس کو دیکھ کر اتنا چڑھتے ہیں اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ غصے میں اپنی انگلیاں تک چبا جاتے ہیں آپ علیکم علیہ کم من الغیض دلی غصے کی وجہ سے تم پر اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں غصے سے اللہ نے کہا قل کل منہ اے نبی آپ کہیے مرو تم اپنے غصے میں موتو تو ان اللہ علیم بذات بدا اللہ تعالی سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تمہارے سینوں میں جو گندگی ہے نفاق ہے اہل ایمان کے لیے جو تمہارے دلوں میں یعنی کھوٹ ہے اللہ اس کو جانتا ہے ان تمسسکم کو حسنتن تسو اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلا معاملہ ہو جائے اگر تم کو کوئی خیر نصیب ہو بھلائی تمہارے ساتھ ہو انہیں برا لگتا ہے منافقین کو برا لگتا ہے وہ ان تصیب کم سی اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو تم پر کوئی آفت آ جائے مصیبت آ جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں مزے کرنے لگتے ہیں منافقین یہ منافقی صفت ہوتی ہے تو یہ سر آل عمران آیت نمبر 119-120 تو ان کو غصہ کیوں آتا تھا صحابہ کو اگر کوئی ترقی ملے فتح مسلمانوں کی جنگ میں غلبہ ہو یا ان کو مال ملے مال غریمت آئے یا ان کی دینی ترقی ہو یا کوئی ایسی آیت نازل اور صحابہ خوش ہو جائیں اس کے اوپر تو ان کو برا لگتا تھا غصہ ہوتے تھے یہ جو غصہ ہے یہ برا ہے مثلا مجلس میں آپ ہیں اور کوئی دوسرا طالب علم ہے وہ آگے بڑھ گیا آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے کیوں غصہ ہے بھائی کسی شیخ نے کسی طالب علم کو پسند کیا انعام دیا اس کو یا اس کی تعریف کر دی آپ کو غصہ آ رہا ہے میری نہیں کیوں آپ کو کیوں وہ غصہ آ رہا ہے آپ نے بھی دین کی خدمت کی کسی اور نے بھی کی آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گیا نیکی میں آپ جو کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا آپ نے سستی کی وہ آگے بڑھ کے اس نے بڑا کام کر دیا آپ کو غصہ اس پر آیا کہ اس کو کیسے موقع مل گیا ہے حسد کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے تو کہا کہ یعنی یہ کیا ہے یہ منافقین کیسے ہے۔ تو یہ برا غصہ ہے ایسا غصہ اچھی بات نہیں ہے ہاں دین کے خلاف اگر کوئی چیز دیکھتا ہے غصہ برا نہیں ہے اس سلسلے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آ, میں سمجھتا ہوں وقت یہ حدیث اس کی شرح دیکھ کے مکمل کریں گے حدیث میں جو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غصے کو قابو میں کیسے کیا جائے غصہ کیسے قابو کیا جائے اس میں جو پہلی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ لئی شدید پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے اس حدیث کا ایک سیاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آنس ابن مالک ردی اللہ تن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں ریسلنگ کر رہے ہیں ما کہ یہ کیا ہیں؟ يا رسول اللہ پہلوان ہے جس سے بھی کشتی لڑتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے وکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ عد الم علا من اشد من ہوں آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ مضبوط کون ہے اس سے زیادہ طاقت پر کون ہے وہ آدمی جس پر کسی نے ظلم کیا غیضب، غیضب، تو اس نے اپنے دل ہی دل میں غصہ پی لیا تو وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ ہو وہ ہو اور اس نے اپنے غصے پر وہ غالب آیا اور یعنی وہ غلب شیطانہ ہوں وہ غلطانہ صاحب ہی اور اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا دو آدمی میں کچھ بات ہو ان بن ہو گئی اس نے کچھ بول دیا اس کو اس کو غصہ آ گیا اس نے کیا, کیا جب کسی اور نے اس کے مسلمان بھائی نے اس کے ساتھ کوئی برائی کر دی اس کو غصہ آ گیا لیکن اس نے کیا کیا رج الما کسی نے اس پر کیا رج اور لیا ف غلبا اور اپنے غصے پر غالب آ گیا غل شیطان اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا شیطانتا غصے میں آ کے غالی دے دیتا غصے میں آ کے ظلم کر دیتا تو اس نے اپنے غصے پر بھی قابو پایا اور اپنے شیطان پر بھی قابو پایا وہ غلط با صاحبی ہی اور اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کے کے اپنے بھائی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا یہ غالب آنا بڑی طاقت ہے اپنے شیطان پر دوسروں کے شیطان پر اور اپنے غصے پر قابو پانا یہ بڑی طاقت ہے اور یہ بڑا پہلوان ہے امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 7272 اور دو میں شیخ البانی نے حدیث نمبر 3295 پر کہا کہ اسنادو حسن اس حدیث کی سند حسن ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے وقت, آ, ہو گیا ہے مزید اس میں کچھ حصہ ہے کہ غصے پر کیسے قابو پایا جائے کچھ اور ترکیب حدیث میں آئی ہے کیونکہ حدیث اسی سے متعلق ہے بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑے بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے تو اپنے آپ پر کیسے قابو پائیں اس کے لیے کچھ باتیں حدیث میں ہی آئی ہیں انشاءاللہ شاء درس اگلے میں ہم آ, وہ باتیں دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور اچھے اخلاق سے مزین ہونے کی ہم سب کو توفیقہ فرمائے اقول علی خیر ساتھیوں کے لیے اعلان یہ ہے کہ اگلے دو ہفتے پروگرام کی ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے دو ہفتے پروگرام سعودی عرب کے مطابق تین بس کے پچپن منٹ پہ شروع ہوگا اور پانچ بج کے دس منٹ تک چلے گا اور انڈیا کے وقت کے مطابق پروگرام چھ بج کے پچیس منٹ پر شروع ہوگا اور سات بج کے 40 منٹ تک چلے گا انشاءاللہ شاء آپ لوگ ذرا پروگرام کو ذہن میں رکھیں اور اسی مطابق انشاءاللہ آپ لوگ زوم پر جوائن ہو جائیں انشاءاللہ اللہ زکم اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ و